تو فی الحال جمہوری طریقے پر محنت کے سوا کوئی حل نہیں اور اگر جمہوری میدان مکمل سیکولر اور بے دین لوگوں کے لیے خالی چھوڑ دیا جائے تو مسلمانوں کے لیے جینا حرام ہو جائے گا اس سوچ کے جواب میں آپ کیا کہنا پسند کریں گے جہاں تک اسلام کی دفاع کی بات ہے تو اس کے لیے اسلام کا اپنا ایک طریقہ ہے اسلام ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ناقص دین ہے کہ جس کا قانون تو ہو مگر اس کے لیے اس کے پاس اپنا کوئی نفاذ کا طریقہ نہ ہو بلکہ اس کے لیے اسلام کا اپنا ایک نفاذ کا راستہ ہے اپنا ایک طریقہ ہے حکومت کی تشکیل کے لیے اسلام کا اپنا ایک طریقہ ہے قوانین کی تنفیذ کا اپنا ایک طریقہ ہے تو ہر چیز کے لیے اسلام کے پاس اپنے طریقے موجود ہیں تو جب اسلام کے اپنے راستے اور طریقے موجود ہیں تو پھر اس کے علاوہ دوسرے طریقوں کی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی اور کی طرف جائیں اور دوسرے راستے تلاش کریں اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے پھر اس میں بھی خاص کر وہ طریقے جو کہ اسلام کے اصولوں سے منافی طریقے ہیں جس میں اسلام کا استخفاف ہوتا ہے جس میں اسلام کو بے حیثیت سمجھا جاتا ہے تو ایسے طریقوں کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں اصل میں آج کل لوگوں کے ذہنوں پر جدید الحادی نظریات حاوی ہیں اور ان الحادی نظریات کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ الغایت تبرر الوسیلہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا مقصد نیک ہو تو اس سے وسیلہ اور ذریعہ خود بخود نیک ہو جاتا ہے یعنی اگر آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں تو بس اس میں آپ کا مقصد نیک ہونا چاہیے باقی اس کے لیے آپ کوئی بھی راستہ اختیار کریں چاہے جائز راستہ اختیار کریں یا ناجائز راستہ تو وہ راستہ اس نیک مقصد کی وجہ سے خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے بس آپ کا مقصد نیک ہونا چاہیے تو یہ بات بالکل غلط بات ہے یہ ایک باطل بات ہے کیونکہ اگر یہ بات صحیح ہو جائے تو پھر تو کل کو کوئی اٹھے گا اور سنیما بنا دے گا اور کہے گا کہ اس علاقے میں مسجد نہیں ہے اور میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اس لیے میں یہ کرتا ہوں کہ لوگ تو ویسے بھی فلمی شوق سے دیکھتے ہیں تو میں یہ سنیما چلاؤں گا اور اس کی کمائی سے اس محلے میں مسجد بناؤں گا تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس طریقے سے یہ مسجد بنانا جائز ہے یقینا جائز نہیں قیامت کے دن دو چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا ایک اخلاص اور نیت کے بارے میں پوچھا جائے گا اور دوسرا عمل کے بارے میں عمل کے بارے میں یہ پوچھا جائے گا کہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور قرآن و سنت کے کی مطابق کیا تھا یا نہیں اسی وجہ سے یہ آیت کریمہ جو ہے علی أَيُّكُمْ ایکم اخسن اس آیت کی سلف سے جو تفصیل نقل ہے اس میں فضل البن ایاز رحیمہ اللہ اس کا یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ اخلاص ہو و اس ہو یعنی عمل بھی ٹھیک کرے اور اس میں اخلاص بھی ہو اور پھر یہاں اسوبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت کے قانون کے مطابق عمل ہو اس کے خلاف نہ ہو یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ میری نیت نیک ہے تو لہذا میں جو بھی کروں تو وہ صحیح ہوگا خصلت نے یوس الوانما یوم قیامہ دو خصلتیں دو عادتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا لیما فعالتہ وقف فعالتا یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کس طرح کیا کام کی کیفیت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا تو یہ ایک الحادی نظریہ ہے کہ جی بس مقصد نیک ہونا چاہیے باقی راستہ کوئی بھی اختیار کیا جائے آپ جانتے ہیں کہ آج کل خلافت اسلامیہ مفقود ہے اور اس کی تشکیل اور اس کا قیام ہم پر لازم ہے یہ بات عقائد کی تمام کتابوں میں موجود ہے کہ جب امام موجود نہ ہو یا امام میں یہ ایسفات آ جائیں تو اس وقت مسلمانوں پر واجب ہے کہ مسلمان جمع ہو جائیں اور اپنے لیے ایک امام مقرر کریں اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جمع ہو جائیں اور مل کر خلافت قائم کریں تمام مسلمان ایک ہو جائیں اور اپنے لیے ایک امام مقرر کریں اصل صحیح طریقہ یہی ہے اور یہ کام اتنا مشکل بھی نہیں ہے آسان ہے اگر آپ کہیں کہ پھر کفار اسے چیلنج کریں گے اور اسے نہیں چھوڑیں گے تو ہم اس وقت پھر اس کا دفاع کریں گے جب ہم مشتمع ہوں گے اور ایک قوت ہوں گے تو ہم اسلام کا دفاع بھی کر سکیں گے اس وقت پھر ہم خلیفہ کی قیادت میں کفار سے جنگ کریں گے جو لوگ ہم سے مقابلے کے لیے نکلیں گے تو ہم ان سے جنگ کریں گے پھر ان لوگوں کا یہ بات کرنا کہ اگر ہم جمہوری میدان کو خالی چھوڑ دیں تو اس سے تو بے دین اور سیکولر لوگوں کے لیے میدان خالی رہ جائے گا اور اس سے پھر تباہی پھیلے گی تو بات یہ ہے کہ اگر ان بے دین لوگوں کے لیے میدان خالی رہ بھی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میدان میں مقابلے کے لیے آپ شریعت کے اصولوں کا نہ توڑیں آپ کسی ایسی جگہ نہ جائیں کہ جہاں دین کا استخفاف ہوتا ہو اور دین کا مذاق اڑایا جاتا ہو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تاہم حتیٰ یا خوزوف یا حدیث یعنی جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہو اس کا انکار کیا جاتا ہو تو ایسی مجالس میں شرکت نہ کرو انہیں ان کی حالت پر ہی رہنے دو آپ اس کی مکلف نہیں ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں اور آپ ان کے ساتھ اس لیے بیٹھیں تاکہ بس کام چلتا رہے گزارا ہوتا رہے اس کی مثال تو ایسی ہے مثال تو نامناسب ہے لیکن سمجھانے کے لیے ہے کہ ایک ایسا سینما ہے کہ جس میں فہوش اور انتہائی اوریانی والی اوریاں فلمیں چلتی ہیں تو چند افراد تبلیغ والے یا علماء کہیں کہ ہمیں اس سینما میں جانا چاہیے تاکہ ہم کم از کم اس چیز میں اتنی کمی تو لا سکیں کہ یہ فحاشی اور اوریانی والی فلمیں بند ہو جائیں اور اس میں عام ڈانس اور عام گانوں والی فلمیں چلائی جانے لگیں اور پھر وہ لوگ پابندی سے سنیما میں جانے لگیں تو کیا ان کا یہ عمل جائز ہوگا یقیناً یہ عمل جائز نہیں ہو سکتا تو آج ان لوگوں کی مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے یہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اس جمہوری سیاسی عمل میں اس لیے شریک ہوتے ہیں کہ کیونکہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو یہ تمام فساق و فجر مل کر بے دینی پھیلائیں گے اور مسلمانوں کی زندگی اس سے تنگ ہو جائے گی تو ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے اور اس سے ان کے لیے اس میں شرکت جائز نہیں ہو سکتی اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام آپ کو اس راستے کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہر وہ راستہ جو کہ اسلامی اصولت کے منافی راستہ ہو جس میں اسلام کا استخفاف ہو اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہو تو اسلام ایسے کسی راستے کی اجازت نہیں دیتا ایسے راستے کو اختیار کرنا ان لوگوں سے جہتی اور دوستی کرنا یہ آپ کے لیے کسی صورت جائز نہیں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت کر لی اور مکہ کو بالکل خالی چھوڑ دیا تو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم اس میں مل کر رہیں گے اور ان کے ساتھ مل کر چلیں گے بیت اللہ شریف میں جو شرک ہے ہم اگر اسے پورا ختم نہ کر سکے تو اس میں کوئی کچھ نہ کچھ کمی تو لے آئیں گے نا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا مکہ معظمہ کو مسلمانوں سے بالکل خالی کر دیا تمام مسلمانوں سے نکل گئے بیت اللہ اور حرم مکمل طور پر مسلمانوں سے خالی ہو گیا بلکہ آپ دیکھیں کہ اسے خالی کرنا اور اس سے ہجرت کرنا اللہ تعالی کی طرف سے فرض کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے صحابہ کا نام رضی اللہ عنہ وہاں سے ہجرت کر گئے اور صرف وہ مصد اور کمزور لوگ جو کہ مجبور تھے اور جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے صرف وہی وہ وہاں پر رہ گئے پھر آپ دیکھیں کہ ان باقی رہ جانے والوں میں بھی جو لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے اسلام کو بچانے کے لیے کفار سے دوستی اور یکجہتی کر لی تھی اور جنگ بدر کے موقع پر کفار کے ساتھ پھر جنگ کے لیے بھی نکل آئے اور کفار کے صف میں قتل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا العظین الملائقۃ غالمی انفسم وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے مگر صرف اس مصلحت کی خاطر کہ ہم کمزور ہیں اور ہجرت نہیں کر سکتے مکے سے نہیں جا سکتے تو ہم یہی رہیں گے اور کفار کے ساتھ مل کر رہیں گے اور ان کے ساتھ گزارا کریں گے اور ان کے ساتھ تھوڑا بہت اٹھنا بیٹھنا بھی کریں گے تو جب یہ لوگ بدل میں مارے گئے تو ان کے بارے میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا اللہ تعالی نے ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اللہ تعالی نے انہیں ظالم فرمایا اللہ تعالی نے انہیں کفار کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے جہنم کی سزا سنائی اور ان کا یہ عزر قبول نہیں کیا کہ ہم کمزور تھے تو کفار کے ساتھ دوستی اور اٹھنے بیٹھنے کی یہ سزا ہے تو آج اسی طرح ان لوگ کا بھی یہ عذر صحیح نہیں کہ ہم نے اسلام کو بچانے کے لیے اسلام کے منافی راستے کو اختیار کیا ہوا ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے کچھ نہ کچھ گزارا چل جائے گا اور اسلام کی کچھ نہ کچھ حفاظت ہو جائے گی تو یہ بات غلط ہے اسلام اسے قبول نہیں کرتا یہ اسلامی فلسفے اور اسلام کی روح کے خلاف بات ہے تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے اصولوں کے مطابق چلنے کی توفیق ادا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی حروح کے خلاف جتنے بھی رستے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ان سے حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی دین کی وہ خدمت دے لیں کہ جو اسلام کے اصول اور قواعدوں کے مطابق ہوں آمین یا رب العالمین